ہم لیے حاضر ہیں آج ماہ رمضان مبارک چودہ سو پینتیس سے نہجری کی بائیسویں شب کا ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالی رمضان و مبارک میں اور اب تک کی گئی عبادتیں صدقہ و خیرات اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے حب جا اور یا قریض ص اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے جو کوئی مچور ایک مرتبہ درود پاک دفاع پڑتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی صل اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثباب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بڑھاتے چلے جائیے اور اول تاخر سلسلے میں شامل لینے کی بھی نیت کرنے کی مدری التجا ہے آئیے پہلے دیکھتے ہیں آج کے زکوٰۃ کا نصاب اور اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف بیس 20 جولائی دو ہزار چودہ کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس روپے آٹھ 20 جولائی 2014 کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ جولائی 2014 کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دارالفتا سنت کا نمبر ایک بار پھر مدنی چینل کی اسکرین پر ہم دکھاتے ہیں آٹھ سے نو بجے تک ہمارے دار الفتہ کے اسلام بھائی آپ کی شرعی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں گے انشاء اللہ تعالی زیرو تھری یہ ہمارا موبائل نمبر ہے زکوٰۃ سے متعلق فطرے سے متعلق اور کسی شرعی رہنمائی سے متعلق اگر آپ کال کرنا چاہیں تو اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں صلو علی اللہ تعالی علی محمد ایک ایسا اس وقت رجحان ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ کو ایک ٹینشن لگ جاتی ہے کہ میرا بچہ کون سے اسکول پڑھے گا اس کے لیے وہ بچارے درد کی ٹھکڑے ٹکڑے بھی کھاتے ہیں مارے مارے پھرتے ہیں چاروں طرف پوچھتے بھی ہیں کسی اچھی سکول کا نام پتا چلتا ہے تو اس طرح غور بھی کرتے ہیں اس و رخ بھی کرتے ہیں پتہ چلتا جانا پیدا سے پہلے ہی ایڈمیشن بیٹنگ لسٹ پہ چل رہا ہے لیکن کبھی ماں باپ نے یہ پوچھا نہیں ہوتا کہ اس اسکول کے اندر میرے بچے کا مستقبل کیا ہوگا آج کا ہمارا یہ سلسلہ اسکولنگ سسٹم تعلیم ایجوکیشن سے متعلق ہے جس کے لیے میں نے آج بالخصوص ہمارے دارالمدینہ اسلامک سکولنگ سسٹم سے جو تعلق رکھتے ہیں ہمارے ذمہ داران ان کو بھی عرض کی تھی کہ آپ ہمارے اس کامیابی کا راستہ سلسلے میں شامل ہو کر دارالمدینہ کے حوالے سے ان اللہ ہم ان سے کچھ مشورہ لیں گے یاد الحمدللہ ہمارے دونوں اسلامی بھائی آج ہمارے سلسلے میں شامل ہیں اور ہم ان سے ان شاء اللہ دارالمدینہ کے حوالے سے کچھ متنفول لینے کی کوشش کریں گے آج کا یہ سلسلہ کامیابی کے راستے میں کیوں شامل کیا گیا <تصفيق> یہ بھی ایک سوال ہے <تصفيق> کہ اب تک تو آپ کچھ اور بیان کرتے تھے لیکن آج آپ ادارالمدینہ لے کر آ گئے تو ادارالمدینہ کا کامیابی کے راستے سے کیا تعلق ہے بہت گہرا تعلق ہے بلکہ بہت عمدہ تعلق ہے کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے اس سے بڑھ کر کامیابی اور کسی شے میں نہیں ہے ہم <تصفيق> دارالمدینہ جو لے کر آئے ہیں اس معاشرے میں اسلامک اسکولنگ سسٹم اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری نسلیں ہمارے بچے ایک ایسی تعلیم حاصل کریں جو نہ صرف دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو بلکہ اس میں دینی تعلیم جس کا غلبہ بھی ہو اور وہ اس انداز سے پیش کی جائے کہ ہمارا بچہ اپنے فرض علوم ضرورت کی باتیں قرآن و حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی اخلاق اسلامی اقدار اسلامی تہذیب وہ بنیادی اسلامی تہذیب جو ہماری واقعی تہذیب ہے وہ روح اسلام جس سے قرآن بیان کرتا ہے حدیث بیان کرتی ہے میرے آکا آلسد فتح اور رضویہ شریف بیان کرتے ہیں اور دعوت اسلامی اس پیغام کو لے کر آگے بڑھتی ہے اس تحریک کی نظریہ جو دعوت اسلامی کا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھ کر دعوت اسلامی نے ایک شعبہ قائم کیا جو پچانوے سے زیادہ جو بانوے سے زیادہ شعبہ جات ہیں ان میں سے ایک اہم ترین شعبہ ہے دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم دار المدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کیا ہے اگر اس کی ویڈیو تیار ہے تو ذرا بتائیے کہ اس اسکول میں بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے اور یہ ماحول کیا ہے ہمارے اسکول کا and <laughs> تم بنانا مدنی مدینے والے جی یہ تھی دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کا ایک انٹرنل انٹروڈکشن کے اگر آپ کے بچے دار المدینہ میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو انٹرنلی کیسا انوائرمنٹ کیسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے آئیے پھر میں بڑھتا ہوں ہمارے دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کے ذمہ داران کی طرف میرا پہلا سوال آپ سے اگر آپ سے کوئی کہے دیکھیں یہ اس کا یہ ظاہر میں وہ تو نہیں کروں گا ہم سب کچھ جانتے ہی ہیں لیکن ایک سیٹ اپ ہوتا ہے سلسلے کا اس کے لیے اب یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ یہ بولیں مجھے تو اور سنتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آخر جی جی ماں باپ ٹھیک ہے دارالمدینہ کا انتخاب کیوں کریں کوائٹ انٹرسٹنگ کوشچن اور آپ نے جو ماشاءاللہ وہ ایک انسانی اور ماں باپ کی نفسیات جو آپ نے پہلے پیش کی ہے کہ بچہ ہوا ہے نہیں اور پہلے سے فکر ہونے لگی ہے کہ کہاں انتخاب کیا جائے تعلیم ہوتا ہے نا جی ہاں ہوتا ہے اور میں پرسنلی اپنے سرکل میں اس طرح کے لوگ جانتا ہوں جنہوں نے اس طرح کی جو ان کیفیات نہیں ہیں میں بھی جانتا ہوں یعنی حالانکہ اس وقت مطلب شورا بھی نہیں دی میں اس وقت سے جانتا ہوں کہ مطلب مجھے اس وقت بھی میرے لیے ایک وہ جھٹکا لگا تھا جب ایک ڈھون رہا تھا اسکول تو میں نے اس کو پوچھا کہ کون سی دبولا یار وہ ہے میں نے کہا وہ مسلمانوں کی تو نہیں ہے Allah میرے دن میں یہ اس سے سوال کیا مسلمانوں کی تو اسکول نہیں ہے مگر اس نے جو جواب دیا نا وہ جواب اس وقت حضم نہیں ہو رہا تھا کہ لیکن یہ ضرور سمجھ میں آ گئی کہ قوم کو تعلیم کی دھن سوار ہے کہاں سے آتی ہے کیسے آتی ہے کس سے آتی ہے اس کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے آپ بتائیے کہ آخر والدین آپ کے دارالمدینہ کا ہمارے دارالمدینہ کا دعود اسلامی کے دارالمدینہ کا انتخاب کیوں کریں گے دعوت اسلامی کے دارالمدینہ میں انتخاب کرنے کی تو بہت ہی واضح وجہ ہے دیکھیے پہلے یہ تو یہ سمجھ لیں ہم یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں کہ تمام ماہرین تعلیم اور جو بچوں کی تربیت سے فیلڈ سے وابستہ رکھنے والے ایکسپرٹ ہیں اور نفسیات دان ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ بچپن میں جو تہذیبی معاملات ہیں روایات ہیں یا جو ویلیوز اور اسٹینڈرڈ ہیں اقدار ہیں وہ جو ذہنوں کے سامنے رکھی جائیں گی کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں سادہ الفاظوں میں سمجھانے کے لیے کہ جو ننے کا ذہن ہوتا ہے یہ ایک سادہ سلیٹ ہوتا ہے اور اس تختی کے اوپر اس وقت جو لکھا جائے گا وہ اتنا گہرا نقش ڈالے گا اور وہ جو اس وقت جو اس کے ذہن میں چیز ڈالی جائے گی وہ اس طرح سے اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے گی کہ وہ ساری زندگی ان خیالات اور نظریہ سے دامن چھڑانا اس کا بہت ہی شدید ترین مشکل ہے اور آنے والے جو بھی مستقبل ہیں اس کے معاملات ہیں وہ ان کو پیمانہ معیار اور پیمانہ بنا کر وہ اس کو تولتا ہے یہ ایک انسانی ایک نفسیات اور ایک مزاج ہے اس طرح اچھا میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے مدعجنگ کے ناظرین بھی بذریعہ کور شامل ہو سکتے ہیں جی لبا جی ہو سکتے ہیں آپ لبک فرما رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بالکل شامل ہو سکتے ہیں اور کیونکہ موقع اتنا وقت اتنا نہیں ہے مشکل سے آدھا گھنٹہ ہے ہمارے پاس اور میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہر کو گنجائش ملے لیکن اگر دارالمدینہ میں کسی کا بچہ پڑھتا ہو اور اس کے والد صاحب یا بھائی وغیرہ اگر کال کر کے کچھ بیان دینا چاہیں تو آپ کو بھی دعوت ہے مگر شاید. یہ اٹس ناٹ کنفرم کہ وہ کال کر بھی لیں گے تک پہنچ بھی جائے گی کوشش کیجئے اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی جو جو جو تو اس میں اب یعنی الحمد یہ تو ایک میں نے آپ کو بنیادی ایک موٹا سا اصول جو تھا وہ میں نے کیا جہاں تک ہے بات ہے دارالمدینہ کی تو دار المدینہ الحمدللہ جب اس کیفیت کو دعوت اسلامی کا دارالمدینہ بہت بخوبی واقف ہے جانتا ہے تو وہ اس معاملے کی حساسیت بھی جو ہے وہ اس کے ذہن میں ہوگی ہے اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی تربیت بھی ہے اس معاملے میں تو دعوت جو دعوت اسلامی کا دارالمدینہ ہے یا الحمدللہ اس کے اندر شریعت مظاہرہ کی کے تقاضوں کے مطابق جو جو بھی خیال رکھنے والے عناصر ہیں تعلیمی نقطہ نظر سے مثال کے طور پر تعلیم کے میدان میں ہم دیکھیں تو جو دو تین اہم اہم ستون ہیں جس پر پورے تعلیمی سٹرکچر کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے اساتذہ کرام ہے نصاب ہے ماحول ہے اور جو سسٹم ہے یہ ساری کی ساری بہت اہم جو ہے نا وہ کردار ادا کرتی ہیں کسی بھی شخصیت کی تشکیل و تکمیل میں تو دارالمدینہ کو اگر ہم دیکھیں تو الحمد دارالمدینہ میں دعوت اسلامی کے دارالمدینہ میں نصاب کی جہاں تک بات ہے تو وہ الحمد شرعی تقاضوں کے عین مطابق مرتب شدہ اور دارالشتاہ اہل سنت کی سرپرستی اور زیر نگرانی میں بننے والا وہ نصاب الحمد مدنی منوں مدنی منوں کے ذہنوں میں انڈیلا جا رہا ہے اب یہ انڈیلنے والے انہیں گائیڈ کرنے والے انہیں سمجھانے والے کون ہیں تو وہ الحمدللہ دارالمدینہ کو دیکھتے ہیں تو یہ بزرگوں کی تربیت ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ پہلے ہی مرحلے پر ہم تقبے اور پرہیزگار کے جو پرہیزگاری پرحیزگار, کے تہر ہوتے ہیں سنتوں کے عامل اسلامی بھائی ہوتے ہیں اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان کا انتخاب کر کے تاکہ جو جو وہ بھی خود بھی مدنی سوچوں والے ہیں وہ خود بھی اس معاملے کی حساسیت سے واقف ہیں اور پھر جب ظاہر ہے کے وہ نیک ہیں پرہیزگار ہیں اور سنتوں کے عامل ہیں تو ان کے دل میں ظاہری سے ہی ہم ان کے بات کا اندازہ لگانے کی قیاس کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے دل میں یہ جو ہے جذبہ بھی موجے مارتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی آنے والی نسلیں یہ میرے سپرد کی گئی ہیں گویا کہ یہ قیمتی امانت ہے جو مسلمانوں نے مجھے میرے حوالے کی ہے تو اس کی شیپنگ میں اس کو فیوچر آنے والی جو جنریشن ہے اس کی اس کے رویے اس کی کردار میں میرا کتنا امپورٹنٹ کانٹریبیوشن ہے یہ ظاہر بہت اہمیت کا حامل ہے تو وہ اساتذہ کرام جو الحمدللہ وہ شریعت متحرہ کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں وہ پرہیزگار ہیں وہ سنتوں کے عامل ہیں پھر جو بھی سسٹم ہے پورے دعوت اسلامی کے دارالمدینہ کا یہ الحمد جو ہماری دعوت اسلامی کے پورے مدنی ماحول میں ایک جنرل جو اصول ہے شرعی رہنمائی کا اور قدم قدم پر ہمیں الحمد اس کی بار بار تاکید کی جاتی ہے ذہن میں بار بار یہ ڈالا انڈیلا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر الحمدللہ للہ دعوت اسلامیہ کہ دارالمدینہ میں بھی کار فارما نظر آتا ہے قدم قدم پر شرعی رہنمائی لینے کا سلسلہ اور دارالفت اہل سنت سے مستیانے کلام سے رجوع کرنے کا سلسلہ تو سسٹم میں بھی الحمدللہ للہ شرعی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر ترقی کی جاتی ہے دنیاوی فیچرز اور دنیاوی تعلیم کے معاملات جو ہیں لبھائی یہ بے چین ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی جی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جدید تقاضوں کا بھی خیال رکھا چیزوں کا کہ یہ دارالمدینہ نے الحمد کہ جو تعلیم والدین دنیاوی سکولوں میں اکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ہمارے بیٹے کو ہمارے مدنی مننے کو جو ہے یہ تعلیم دی جائے تو دارالعلین میں الحمدللہ وہ شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تعلیم وہ اسکلس جو ہے نا وہ پرووائڈ فار ایگزامپل فار ایگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اگر بالکل بیس سے لے کے چلیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسے لینگویجز آنی چاہیے فار اگزامپل والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ انگلش لینگویج جو ہے وہ بول سکے انگلش میں اس کی اچھی اکسپرٹیز ہوں اس طرح سے جو ہے وہ دیگر جو وہ اس قسم کی نالج حاصل کر سکے کہ آگے چل کر وہ معاشرے میں جو ہے ایک اچھا آسانی سے عزت یا روزگار حاصل کر سکے اور ایک اچھا شہری کہلا سکے تو یہ بھی ایک ایکسپیکٹیشن جو ہے نا والدین کی ہم سے ہوتی, ہوتی ہے عموماً اسکولوں کے ساتھ اور الحمد للہ دارالمدینہ جو ہے وہ نہ صرف والدین کی ان ایکسپیکٹیشن کو بھی پورا کر رہا ہے کہ جو وہ جو ہے جدید تعلیم کے حوالے سے گوشت سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ سب سے بڑی جو بات جو ہے کہ وہ شریت کے تقاضوں کے مطابق وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہارہی ہیں میں آپ کی بات رہا ہوں میں اس اور تھوڑا سا اگر کچھ یعنی کرنا چاہوں اسی موقع پر مثال کے طور پر یعنی یہ دیکھیے کہ یعنی نعرہ لگایا جاتا ہے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا اب بعض جگہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہوتی ہے بعض جگہ صرف نام ہوتا ہے اچھا پھر ایک اور کانسیپٹ ہوتا ہے جو اس سے بھی لیٹسٹ ہے وہ ہے ای پی ایل ایکسرسائز فور پریکٹیکل لائف یہ ایک جو ہے فیچر ہوتا ہے ایکسرسائز فارٹیکل لائف مش کی جو زندگی یہ ہوتی ہے اب یعنی یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا سلسلہ دیکھ کر انشاءاللہ والدین کی بھی جو شعور کی ستا ہے وہ بلند ہوگی اور جہاں جائیں ان کے بچے پڑھتے ہیں یہ میں دارالمدینہ میں میں ان کو آنے کی دعوت دیتا ہوں اور ہم تو ہم کہتے ہی ہیں ہماری الحمدللہ پیرنٹس مینجمنٹ میٹنگ بھی ہوتی ہے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ بھی ہوتی ہے اور یہ آئیں اور اس حوالے سے ہمارے دارالمدینہ کو کسی بھی کیمپس کو تول سکتے ہیں بہرل میں ہوں دوبارہ آپ کے سوال کی طرف تو یہ جیسے یہ ٹائم کم ہے نا تو میں تو چاہتا ہوں کہ اپنی پروڈکٹ کے سارے زیادہ سے زیادہ میں بتانے میں کامیاب ہو جاؤں دعوت اسلامی کے دار میں الحمدللہ للہ آپ تو جیسا غلام سولہ بتا رہے ہیں لبھائی میری سرکار میں نے پچھلے دنوں مدنی خبروں میں جی جی ایک ایجوکیشن سیکٹر سے تعلق رکھنے والے وہ بھی مجھے مجھے حیرت یہ دی کہ ایک پرائیویٹ اسکول کا کوئی ذمہ دار پرائیویٹ اسکولنگ سسٹم اسکول نہیں پرائیویٹ اسکولنگ سسٹم کوئی وہ مطلب دارالمدینہ کا وزٹ کریں اور وہ آ کر دارالمدینہ کا یوں انٹروڈکشن دے کہ مجھے واقعی یہ حیرت ہوئی کہ اس طرح مطلب کہ آدمی کھل کر بولتا نہیں ہے اور کمپلیٹلی انگلش میں ان کا اسٹیٹمنٹ تھا لیکن بڑا کمپریہنسو قسم کا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فراخ دلی کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا دونوں آنکھوں سے دیکھو تو انہوں نے گویا کہ جیسے کسی کی تعریف میں اگر آپ کی تعریف کرنی ہے مجھے آپ کی تعریف تو اس میں بخل کیوں کروں دل کھول کے تعریف کرو کہ آپ کا بھی دل خوش ہو جائے لوگوں کو بھی پتا چلے تو انہوں نے بہت ہی مطلب ایک نفے تلے انداز میں بکر اس کا ہم نے بہت شارٹ نکالا ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں پھر چلتا ہوں غلام نسل آپ کی طرف محمد principal from school system Faisalabad i visited the institute today the name what are be calling it as darul medina that is absolutely an islamic school system not only working in pakistan but overall global scale as have been told that the chain is actually working in different countries at the moment the most important thing that matters is that it presented a very impressive environment with the blasting training the students in an Islamic vision and mission and making a blend of both modern and religious education I got entered here in the institute and I was just thinking that it would be absolutely a religious that would be named as Darul Madinah As I entered here, I just came to know that no it isn't only the religious but just to compete with adults, and especially to drag the people to invite the people to call the people who need and who feel need to be educated and to educate their children on the modern lines and scales and spectrums around the country i was at different places and i go to different teachers and i feel that really this institute is trying its level best to cope with the needs modern education, technology, computer education, spoken English, spoken Arabic, making the students know with the needs, the basic needs of Islam as ablution, I mean Wurzu and to, to teach them how to eat according to Sunnah following the Sunnahs of Muhammad-e-Arabi Personally, I do wish that all my children be here and I also invite the people from this city that they are coming here they must bring their children to get their education from here and I guarantee it, I claim it that is the very first time in the history of Fazlabad that Darul Medina is really presenting, is offering an education The people were looking for and the people are looking for personally i do say that as a teacher as a trainer inshallah inshallah inshallah whatever i could do for this institute i'll be doing allah is always with us with all these brothers and sisters so i do think that is all that today i feel i really feel that that's a very good day of mine that I was the institute that has فیض آباد جی کیا مطلب اس کا خلاصہ کیا کریں گے اللہ اللہ خلاصہ انہوں نے یہی کہا ہے جو میں سمرائز کروں اگر ان کی اتنی طویل بات کو کہ جو دار المدینہ ہے فیسلٹیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے جب میں یہاں آیا اور میں نے یعنی یہ جو کیمپس دیکھا اور جو یعنی جو ان کا محول تھا جو صفائی نظم و ضبط اور جو دیگر سہولیات کا معاملہ تھا یہ بھی امپریسو تھا آ, متاثر کون تھا آ, ایک انہوں نے یہ مدنی پھول آ, جو ہے خلاصتاً میں جو عرض کروں یہ دیا ہے دوسرا پھر انہوں نے جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے کیونکہ یہ خود بھی یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ خود بھی ٹرینر ہیں اور ایک اسکولنگ سسٹم کے ہیڈ ہیں انچارج ہیں اور ٹرینر ماسٹر ٹرینر ہیں بلکہ وہ ٹرینر جو ٹیچرز کو تیار کرتا ہے ٹیچرز کو تیار کرنے والوں کو تیار کرتا ہے اور یہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے اپنے اس ایکسپوجر کہ میں ملک بھر میں مختلف جگہوں پر ٹریننگ کے سلسلے میں بھی اور مختلف سسٹمز کو دیکھنے کے لیے بھی میں جو وہ سفر کرتا رہا ہوں تو جو اسٹینڈرڈس ہیں یعنی معیارات ہیں پیمانے ہیں تعلیم کے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں دیکھے اور میں ان سے جو ہے جو یہاں رائج تھے اس سے متاثر ہوا ہوں اور حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ میرے سارے کے سارے بچے دار المدینہ میں تعلیم حاصل کریں اور پھر انہوں نے یہ بھی پرزور مطلب اپیل کی ہے بلکہ انہوں نے مست کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی لازمن لازمن کہ جو ہے نا میں ریکویسٹ کروں گا تمام فیصلہ آباد میں جو سردار آباد ہے ہم جس کو ہم سردار آباد کہتے ہیں یہاں کے جو اسلامی بھائی ہیں اسلامی بھائی نہیں یہ اپنے بچوں کو یہ دارالمدینہ میں ہی جو ہے وہ داخل کروائیں اور پڑھوائیں اور یہ ایسا ایک یعنی وہ ہے کیا کہتے ہیں ادارہ ہے جو کسی بھی تعلیمی ادارے معیاری تعلیمی ادارے کے مقابلے میں آپ اس کو معیار کے حوالے سے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور فیصلہ آباد میں ایسے لوگ جو ہے نا یہ وہ ادارہ ہے جس کی لوگ خواہش کر رہے تھے اور کر رہے ہیں یہ میں ضرور آپ کو بتاتا چلو ہمارے پورا دارالمدینہ فری آف کوسٹ ہے الحمدللہ للہ نو فیس از دیر مطلب یہاں کوئی فیس نہیں ہے اور اس پر بعض اوقات سوالات اٹھتے تھے کہ اب فیس کیوں نہیں لیتے ہم نہیں لیتے اللہ دعوت اللہ اللہ اسلامی فیس اب کام کرتی ہے اور یہ کام بھی الحمدللہ ہم فیس ابیلی کر رہے ہیں ہم فیس نہیں لے رہے ہیں اور الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ خواہ امیر ہو یا غریب ہو یا <تصفح> متوسط الحال ہو مڈل کلاس ہو لوور کلاس ہو یا اپر کلاس ہو سب کو تعلیم ملے معیاری تعلیم ملے اور سب کو یکسا ماحول ملے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود <تصفح> <و> یاد <تصفح> نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ہمارا <تصفح> <تصفح> یونیفارم سنت بھرا یونیفارم ہم بنا رہے ہیں بنا چکے ہیں الحمد رائی کوائز ہمارا سنت بھرا یونیفارم ہے اور جو بھی آئے وہ ایک ہی ساتھ مطلب ان کے ساتھ لیکن ہم تعلیم میں ایجوکیشن میں معیار میں کمپرومائز کرنے کا ذہن رکھتے کہ جناب فری اسکول ہے تو کوئی کمپرومائز تعلیم میں ہوگا الحمدللہ ایسا کوئی ذہن نہیں ہے اور ہمیں ایسا ذہن رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں آپ چندہ دیتے ہیں ہم دارالمدینہ چلاتے ہیں آپ چندہ دیتے رہیں ہم دارالمدینہ اور بڑھاتے رہیں گے آپ جو نصاب کے بارے میں جو کہہ رہے تھے جی تو آخر مطلب ہم آپ مدنی چینل کے ناظر کو بتائیں کہ آخر آپ کے نساب کیا ایسا نصاب میں خصوصیت ہے ہماری دیکھیے جی سکول کی میں جو, جو بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں چاہے وہ تدریسی سرگرمیاں ہوں یا غیر تدریسی سرگرمیاں وہ نصاب کے زمرے میں آتی ہیں سلیبس ہاں جی کرے قلم کہتے ہیں اسے ہم کرے قلم کو سناتے ہیں سلیبس پھر اسی سے آگے فردر جو اس کی ڈیویژنس ہوتی ہیں تو اس میں یہ کہ دعوت اسلامی کے دارالمدینہ کے قید دا الحمدللہ باقاعدہ شعبہ نصاب کا قیام ہے کریکلم ڈپارٹمنٹ ہمارا اسٹیبلشڈ ہے جس میں پوری ایک ٹیم ہے ہمارے پاس سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی ایجوکیشنلسٹ کی مختلف سبجیکٹس فار اگزامپل عربی انگلش اردو میتھس اور اس طرح سبجیکٹس پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے <زیسے> اپنی جی اس کتابیں خود مرتب کرنے کتابیں جی خود مرتب کرنے کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا پرنٹ کر چکے ہیں اپنی کچھ کتابیں الحمدللہ ہم اس سال جو ہے وہ ہماری اپنی کچھ کتابیں جو ہے وہ جی یہ دکھائیں گے اس طرح سے شب ہماری شوبہ آپ چلا رہے دکھائیں بھی الحمدللہ الحمدللہ ہماری کچھ کتابیں منظر عام پر بھی آ چکی ہیں میں اس سے پہلے تھوڑا سا کتابیں بھی دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ ایک چیز عرص کرنا چاہوں گا کہ کتابوں کی جو تیاری کے مراحل ہیں یا ہم اس وقت اس کتاب تک کیسے پہنچتے ہیں تھوڑا اس حوالے سے خلص کرنا چاہوں گا وہ تھا کہ سب سے پہلے نا کلاس وائز یا ایج وائز کیریکولم آبجیکٹیو جیسے ہم کہتے ہیں نصابی مقاصد وہ جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کے سال کے حساب سے جو ہے نا وہ متعین کیے جاتے ہیں اچھا ہم نصابی مقاصد جو متعین کرتے ہیں وہ کریکولم آبجیکٹیو کو سیٹ کرنے میں ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کا قومی تعلیمی پالیسی بچے کی عمر اس کی نفسیات اور پھر ہم سب سے ایک بڑی سوال ہوتا ہے نا کہ تعلیم سے ہماری ایکسپیکٹنس کیا ہیں ہم کیسا انڈیویجول جو ہے وہ سوسائٹی میں دینا چاہتے ہیں ہم کیا پروڈکٹ مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں بچہ کیسا چاہتے ہیں تو ہم جو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں بنیادی طور پر اس کے نصاب پر ہی کام کرنا پڑے گا نصاب میں وہ چیزیں ساری شامل کرنی پڑیں گی اب اس میں جو ہے وہ دو طرح کی نیڈس ہیں ایک والدین کی جو دوسری ون نیڈز ہوتی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے اور پھر ایک اسلامک پوائنٹ ویو سے بھی کہ وہ اسلامک امبریلا کے اندر جو ہے وہ کی غیر شرع امور سے بچتے ہوئے تعلیم حاصل کر ہو غیر شریع کانسیپٹ جو ہے نا وہ اس کے نصاب میں نہا رہا ہو تو یہ ساری باتوں کو من رکھتے ہوئے کلے کل آبجیکٹو سیٹ کی جاتے ہیں پھر ان آبجیکٹوس کی روشنی میں الحمد جو ہے وہ content, کتابوں, کتابوں کا کنٹینٹ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے کتابیں تیار کی جاتی ہیں اور ہم نہ صرف کتابیں تیار کرتے ہیں بلکہ جس پیرنٹس کے بچے پڑھیں وہ دیکھیں گے ہماری کتابوں کو دیکھیں تو اس میں ہم ساتھ میں ٹیچرس کی گائیڈنس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیچرس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کی guide, guide اس کتاب کا حصہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے اسے ڈلیور کرنا ہے اور اس ٹیچر گائڈ پر ہی ختم ہو جاتی بات بلکہ دارالمدینہ میں الحمدللہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہم اسلامک اسکول سسٹم میں ٹیچرز کو ہائر کرنے سے پہلے تقریباً چھ مہینے کی باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں ٹریننگ اصل میں ضروری جی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا مقصد صرف پڑھانا نہیں ہے جی دیکھیے ویری ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے داعی مبلک بنائیں سمپل سی بات ہے آپ کو کوئی ڈارک میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک طرف ہمارا جامعت المدینہ ہے جہاں پر عالم بنایا جاتا ہے ایک طرف ہمارا مدرسۃ المدینہ جہاں پر حافظ بنایا جاتا ہے لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ اس وقت میجورٹی کا رخ کس طرف ہے تو اب ظاہر ہے کہ جب تک کہ ہم اب دنیاوی تعلیم کے کچھ پہلو آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے آپ بھی اتنی جلدی اپنے بچوں کو اس طرف کنورٹ کرنے کے لیے اتنی مینٹری زبرد تیار نہیں ہوگی ایک ہماری سوچ بن گئی ہے تو اب پھر اس کو دعوت اسلامی کا مزاج دعوت اسلامی کا انداز دینا ہے دعوت اسلامی کا مزاج اور انداز وہ جو امیر حلی سنت کا مزاج اور انداز ہے اب اس کے لیے ہمارے پاس تعلیم والی جو تعلیمی یافتہ ہے اسلامی بہنیں ہیں معاشرے میں ہیں دعوت اسلامی سے بھی بلونگ کرتی ہیں کچھ نہ کچھ تو وہ ہم سے رابطہ کرتی ہیں لیکن ڈیفینیٹلی کہ ہمیں ان کو دعوت ایک تو تعلیم کا جو پروفیشنل سسٹم ہے پیشہ وارانہ صلاحیت ہے اس کی اسکلس بڑھانا اپنی جگہ پر ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی سمجھانا اور سکھانا ضروری ہے کہ دعوت اسلامی کے دارالمدینہ سے مقاصد کیا ہیں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا فرد باعمل مسلمان فرد اس معاشرے کو دینا چاہتے ہیں جو اپنی زندگی کو دین اور اسلام اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کے دنیاوی جو تعلیمات کے جو لوازمات ہیں وہ بھی اس کے پورے ہو جائیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ اتنا اس کی مطلب کیپبلٹی اتنی کمپریہینسو قسم کی ہو کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا اور ماں باپ کی خدمت ان کی کفالت کرنے کی بھی وہ ذمہ داری اٹھا سکے اور وہ معاشرے میں مانگتا نہ پھرے اور ایک تعلیمی یافتہ مبلغ ہو پھر آگے جا کر اسے عالم بنایا جائے دارالمدینہ میں عالم بنانے کی مینٹلٹی دی جائے گی دارالمدینہ میں قرآن پاک درست پڑھنے اور حافظ بننے کی مینٹیلٹی دی جائے گی تاکہ یہ دیگر تعلیم کے ساتھ ساتھ چاہے وہ سائنس ہو میتھمیٹکس ہو الجبرا ہو کیمسٹری ہو واٹ ایور اور ان میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں ان کو ڈیڈیکٹ کیا جائے ان کو نکالا جائے ان کو ڈیلیٹ کیا جائے اور اگر ایسی کوئی چیز آ جائے تو آپ کے تعلیم دینے والے جو ٹیچرس ہیں بازی ہیں جو استاد ہیں ان کا مائنڈ بنا ہونا چاہیے کہ وہ بتائے کہ یہ جو بات میں لکھی گئی ہے یہ نظریہ درست نہیں ہے اسلامک نظریہ یہ ہے اسلامی مینٹلٹی یہ ہے اسلامک تھیوری یہ ہے قرآن اس معاملے میں یہ کہتا ہے حدیث معاملے میں یہ کہتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہے ایک بہت بڑا کام ہے اور या یہ ہم لے کر چلیں یعنی اب آپ کے سامنے اس وقت مدنی چینل ہے جو مدنی چینل آیا تو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژنس تھیں کہ ٹی وی چینل میڈیا مطلب یہ کیسے پاسبلٹی ہے کہ یہ چلا بھی لیں گے اور گناہ بھی نہیں ہوگا الحمدللہ اس رمضان میں دعود اسلامی کو مدنی چینل چلاتے ہوئے چھ سال ہو گئے اللہ نظر مت سے بچائے اور دعوت اسلامی نے گویا کہ یہ پروف کیا کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے اس کے کرم سے اس کے حبیب کا صدقہ اور آپ نے اس کو قبول کیا کہ یہ چینل بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر عورت کے بغیر عورت کی آواز کے بغیر میوزک کے چل سکتا ہے یہ پاسبلٹی ہے اور اگر نیکی اور پرہزگاری کا راستہ اگر اسے نظر آئے تو مسلمان اسے میں اپنا حصہ ملانے کے لیے تیار ہے فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور یقیناً یہ دارالمدینہ ہو یا مدری چینل ہو یہ چل آپ کے سپورٹ رہا ہے آپ کے ڈونیشن رہا ہے آپ کے چندے سے رہا ہے اور دینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کو بڑی خدمت ہو رہی ہے بڑا کام ہو رہا ہے کہ میڈیا سیکٹر کے ذریعے جو کچھ اسلام اس کی تہذیب اور جو کچھ عقائد اور اعمال پر حملے ہو رہے ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک امید کی کرن ایک ہمارے سامنے ہے جب اندھیرے والا کمرہ اور اس میں ہلکی سی روشنی آنی شروع ہو جائے تو اندر گھٹے ہوئے لوگوں کو کسی مسرت سے محسوس ہوتی ہے اسی طرح جو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو پرابلمس پیدا ہو چکے ہیں اور جو تعلیم کے نام پر جو مطلب کہ کے ذریعے ہمیں جو مطلب کہ دیا جا رہا ہے تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر یہ دارالمدینہ جیسی ایک اسلامک ایجوکیشن سسٹم آئی جو کہ ہم وداؤٹ فیس لائیں اور یقین یہ بھی آپ کے ڈونیشن سے چل رہی ہے بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ فیس کیوں نہیں لیتے ہم فیس نہیں لیتے اگر آپ کو فیس نہیں تو آپ ڈونیشن دے دیں جب آپ کو دینا ہی ہے کچھ اگر آپ کے بچے بھی اگر دارالمدینہ میں پڑھ رہے ہیں تو آپ فیس نہ دیں آپ ڈونیشن دے دیں سال کا کہ بھائی اتنے روپیہ میرے سے سال کے لے لو تاکہ دارالمدینہ اور ترقی کرے پہلے کچھ کورس لیتے ہیں پھر میں آپ کی طرف چلتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے جی کہ جی جو دار المدینہ جو دار المدین الحمد للہ کے تحت کھلا ہے تو اس میں عموماً بچے تو اسی زیادہ تر اسی ماحول کے آتے ہیں جو گھر میں فلمیں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے گھر میں جن یہ مدن یعنی کہ اس قسم کا ماحول نہیں تو اپنے بچوں کو ہم دار المدینہ میں بھی کس طرح بھیجیں کیونکہ اگر ان بچوں سے ان کا واسطہ پڑ گیا جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کو بھی اس طرح راغب دلا دیا تو ہم کس طرح ان کو بچا سکیں آج سے مدین اس السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی اس سے میں تو یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے دعوت اسلامی سے جو جن ماحول سے منسلک وابستہ ہیں ان کی ایک موت بھی تعداد الحمد دارالمدینہ کہ دعوت اسلامی کے دارالمدینہ میں ان کے بچوں کی وہ پڑھتی ہے اور وہ مدنی ماحول سے منسلک ہونے کی بنا پر الحمدللہ ان میں ان کے گھروں میں مدنی ماحول ہوتا ہے ہاں قرآن دازی کا معاملہ ہے اہل محبت اسلامی بھائی ہیں ترکیبیں ہیں ان کی بھی ریکویسٹ آتی ہیں قرآن دازی میں ان کے نام بھی آتے ہیں ترکیبیں بھی ہوتی ہیں اور وہ ان کے بھی ایڈمیشن ہو جاتے ہیں لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو دارالمدینہ ہے وہاں کا جو مدنی ماحول ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اساتذہ کو دیکھ لیجئے نصاب کو دیکھ لیجئے اور وہاں جو, جو سسٹم ایگزیکیوٹیڈ ہے جو چل رہا ہے وہاں پر اسے دیکھ لیجئے تو الحمدللہ للہ آپ کو روحانیت اور نورانیت ان شاء اللہ درو دیوار سے ٹپکے ہماری دی. طرف سے یہ بھی تو تاخیر ہے نا جی کہ جو بچے پڑھنے کے لیے آئے ہیں ہم ان کے پیرنٹس کو اس بات کا پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مدی چینل کے علاوہ اور آپ بناؤ بڑے سلسلے ان کو منگاشن کے ٹائم پر یہ جی جی ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اور امید یہی ہے کہ دارالمدینہ کے اندر ایسا ماحول بننے نہ دیا جائے جہاں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم توقع ایک پرسنٹیج اس کی بھی رکھنے ہیں ایسا ہو تو انشاءاللہ ہماری ایڈمنسٹریشن اور ہمارے جو ذمہ دار جو پڑھانے والی ہیں پرانے والے ہیں ان شاء اللہ تعالی امید ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ یہ فلم ڈرامے دیکھنے والے یہ مدنی چینل والوں کو فلمیں ڈرامے دیکھنے والا نہیں بنا سکیں گے اللہ نے چاہا تو ہمارا مدنی چینل دیکھنے والا مدنی منا یہ فلم ڈرامے دیکھنے والا اگر ہوا بھی تو ان اللہ اس کو مدنی چینل دیکھنے والا بنا دیا یہ ہو رہا ہے سب الحمد للہ یہ ہو رہا ہے میں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں الحمد کہ یہاں سے انفلوئنس جو ہے وہ ان سیکٹر کے اندر جو ہے وہ الحمد للہ جا رہا ہے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہے میں نے جسے کہا پیرنٹس میرے میٹنگ ہے اس میں الحمد للہ ترغیبات جو ہے وہ دلائی جا رہی ہے ان کا مطلب کہ وہ میرے وہ مدیش ہے کہ ناظرین غور کریں کہ ایسے لوگ جو اپنے بچوں کو خالی سطن سنت و بری اسلامک ایجوکیشن دلانا چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ایسے ماحول سے بھی دور رکھنا چاہتے ہیں جہاں پر جاتی ہوں تو آپ کا بچہ میں آئے یا نہ آئے یہ ہے لیکن ایک مسلمان ہونے کے کی سے ہمیں گانوں گنا بھری یہ جو سلسلے ہوتے ہیں اسے خود کو اور اپنے بچوں کو بچانا جانا چاہیے جی آپ دار المدینہ مزید کیا فرما رہے ہیں دارالمدینہ کے حال صاحب میں یہ ایک اور عرض کرنا چاہوں گا جو ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے آپ مدنی پھول عطا فرما رہے تھے ماشاءاللہ تو وہ یعنی عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہوتے ہیں انہیں براہ راست جو ہے وہ فیلڈ میں اتر جاتے ہیں ہمارے دار کی ایک خاص بات یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ فیچر ہے کے یعنی تجربے کرنے کے بجائے بچوں پر ہم پہلے جو ہے وہ جو بھی اساتذہ کرام ہوتے ہیں ان کو الحمدللہ للہ چھ ماہ کی سامی اسکولنگ سسٹم میں ہم تربیت دیتے ہیں جن میں جو تعلیمی صلاحیتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ پڑھانے والی صلاحیتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ مدنی تربیت کا باقاعدہ الحمدللہ کورس جو ہے وہ شامل ہے اور یہ بھی پہلے ہم خیال رکھتے ہیں کہ جو جب اس سے پہلے جو سلیکشن کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ بھی ایک ریگوریس اور ٹف قسم کا کرائٹیریا ہوتا ہے اور اس میں بھی سلیکشن میں بھی تقوع اور پرہیزگاری کا الحمدللہ ایک ویٹیج موجود ہے اور پھر جو تقوہ اور پرہیز گاری کا وہ ویٹیج تو پورا اترنے کے بعد پھر جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن جو ہے وہ اس سسٹم کا حصہ بنتی ہیں اور اس سسٹم کا حصہ بننے کے بعد پھر بھی انہیں الحمد مدنی انعامات اور مدنی جو قافلے ہیں ان کے حوالے سے اسلام بھائی وہ مدنی قافلے کے حوالے سے اسلام بہنوں کو مدنی انعامات اور دیگر ان کی کاموں کے حوالے سے ترغیبات جو ہے وہ الحمدللہ دلائی جاتی ہیں تو اس سے جب ان کا جو مائنڈ سیٹ بنتا ہے اور ایسا جب ٹیچر جو فیلڈ میں اترے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا جو نون حال ہے وہ کل کا مستقبل کا انشاءاللہ شاء اللہ با عمل مسلمان بن کے دارالمدینہ سے وہ نکلے گا کال لے جاتا ہے جی لباع میں المدینہ ایڈمیشن چاہیے مدینہ میں فاطمہ کو ایمشن پالیسی بتائیں ایڈمیشن آئے گی تو اکیڈم ایئر میں ان شاء اللہ جو ہماری ایڈمیشن پالیسی ہوگی وہ ہماری ویب سائٹ پر دیگر ذرائع کے ذریعے اناؤنس ہو جائے گی جنوری کے سٹارٹ میں ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں باقاعدہ ویب سائٹ پر ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور ہمارا اپریل سے جو ہے وہ اکیڈمک سیشن کا آغاز ہوتا ہے تو یہ ایڈمیشن پروسیس جنوری سے لے کے مارچ تک بتانا ایڈمیشن سے متعلق جواب دے دیجیے گا السلام علیکم بلدر السلام بلدر اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری بیٹی ڈھائی سال کی ہے ماشاءاللہ اس کا رجحان دین کی طرف بہت ہے ماشاءاللہ وہ بدنی کے رنگ بڑے شوق سے دکھتی ہے ماشاءاللہ تو میری خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کا داخلہ دارالمدینہ میں کرواؤں ہاں مدنان ہے میں لائٹ ہاؤس میں رہتا ہوں हم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اور بھی کونسوں اس موضوع پر تو دے دیجئے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں احمد بات کر رہا ہوں گلبرگ سے گلبرگ بارہ نمبر سے میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانا چاہ رہا ہوں پوتے کا دونوں کا پوتا پوتی دونوں کا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ شاء کرتے ہیں جی فرمائیے دیکھیے اس کا سمجھ لری کار یہ ہے کہ جو دسمبر یا جنوری کے مہینے میں ہمارے ایڈمیشنز کا آغاز شروع ہوتا ہے جی دسمبر یا جنوری میں اس میں باقاعدہ مدنی چینل پر اور ویب سائٹ پر اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ڈیٹ ایگزیکٹ ڈیٹس تو اسی وقت بتائی جاتی ہیں اینڈ دین اس میں جو ہے وہ آٹومیٹک ہمارا یہ سسٹم ہے سینٹرلائز کمپیوٹر آن لائن سسٹم ہے اس میں جو ہے وہ پیرنٹس جو ہیں وہ کچھ سرٹن ڈاکیومینٹس ہیں وہ لے کر آتے ہیں باقاعدہ ان کی رجسٹریشن اسٹارٹنگ میں کی جاتی ہے اور اس کا آگے پرسنٹ کنٹینیو ہوتا ہے بہت کم ہے ہمارے قرآن جو رجسٹریشن ہو جاتی ہے قرآن اندازی کے بعد جن کے نام آ جاتے ہیں تو پھر ان کچھ نصیب مطلب پیرنٹس کب کانٹیکٹ کریں آپ سے جنوری میں آپ کانٹیکٹ کیجیے دارول مدینہ اسلامک سوشلنگ سسٹم والے سے اب میں آپ کو یہ ارد کروں گا پہلے ہمارے مادی جگہ نازکوں کو بتایا کہ کیا کیا بکس پڑھا رہے ہیں جی الحمد للہ دیکھیں ہمارے ہاں جو میتھس کی سیریز ہے میں اس کی بات کروں تو ہمارے ان شاء اللہ سب سے عربی سب سے پہلے عربی بتاتے ہیں لغت الحبیب کی جو سیریز ہے عربی کی الحمد یہ پری نصری سے ہماری جو ہے نا وہ عربی الحبیب یعنی اللہ عربی شریف نام بھی اسی سے نا الحمد رکھا گیا ہے اور کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جن کی علی سے ہم کہتے ہیں نا ہم ایک خواب دیکھتے تھے علی پہلے سب سے پہلے بچہ اللہ سیکھے علی صاحب اللہ علی صاء اللہ علی صلی اللہ تو یہ الحمدللہ للہ اسٹارٹ سے نا پہلے اللہ اللہ ہی اور ہوتا رہے ٹھیک ہے یہ ہم اب وقت کم جی اس طرح پھر آگے بڑھتے ہیں ہم یہ پری نرسی نرسری کا اس طرح ہماری جو ہے ایک اور سیریز ہے جو اردو کی ہے اردو کی کتاب ہماری عملی مشقیں جو اس استفع بھی ہم لوگ منظر عام پر آئی جس میں اردو کے حوالے سے جو ہے نا وہ بالکل بنیادی مہارتیں اور دیگر رکھی ہمارا جو ہے وہ ریڈرز ہیں یہ اردو کا اردو کے جو ریڈرز انگلش کے ریڈرز اس طرح سے دیگر جو ہے الحمدللہ یہ ریڈرز جو پرائمری لیول پر بچوں کو مختلف جو ہے وہ اسکلس کے لیے جو ہے وہ مختلف مورت سکھانے کے لیے ہوتے ہیں وہ ریڈرز موجود ہیں اس طرح سے ہم آتے ہیں میتھس پر اگر تو ہماری میتھس کی سیریز کا نام بھی ہے مدنی میتھمیٹکس الحمدللہ اور اس میں بھی میں یہ دکھانا چاہوں گا کے ناظرین کو کہ میتھس سکھاتے وقت بھی کہتے ہیں نا کہ ہماری بچوں کو لائن ٹریس کروانے سکھائی جاتی ہے اس کے ساتھ مختلف شیپس کے گرد ٹریسنگ لائن سکھائی جاتی ہے تو ہم شیپس بنائے تو نالائن شریف کی شیپ کے جو ہے نا اس کے گرد بھی ہم یہ کانسپٹ لائے گئے اس طرح سے جو میتھس میں مزید ون کہہ رہے ہیں تو ون کہ باقاعدہ امامہ شریف بچے کی سوچ میں فرام ویری سٹارٹ جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائے کال لے لیتے ہیں جی تو وہ سب ہمارے وہ ڈائریکٹر صاحب تھوڑا سا ہو زور لگا رہے ہیں زور لگا رہے ہیں جی دیکھیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں دار المدینہ میرے منی محمد عائشہ میں داخل ہوئی ایک دفعہ الحمد اللہ ہمارے گھر میں بہت ماحول ہے پہلے والدہ ان کی لکافتے کرتی تھی کہ یہ ٹی وی پہ کیا دیکھتی ہیں لیکن یہ ابھی اپنی والدہ کی لکافتے کرتی ہے کہ یہ ٹی وی پہ کون سا چینل چلاتی ہے اگر وہ کوئی مدنی چینل سے اگر کوئی اور چینل لگاتی تو شام کو ہمیں بتاتی ہیں آج مما نے فلاح چینل لگایا تھا الحمدللہ اللہ اور مدنی منی کی وجہ سے ہماری چھوٹی منیوں میں بڑا اثر ہوا ہے انہوں نے بھی اس کے ساتھ ساتھ دعائیں سیکھ لی ہیں اور صرف دیکھنا ہے تو مدنی چینل دیکھنا کہتے ہیں اور اپنی مما کو بھی بہت چینل نہیں مدنی چینل دیکھنے دیتی ہیں الحمد للہ پہ ہمارے بچوں کو بہت فرق پڑا ہے الحمد للہ ماشاء یہ اب مما کو ان شاء امی جان بھی کہنا شروع کر دیں گی امی حضور بھی کہنا شروع کر دیں گی ان تبارک و تعالیٰ آئیے ہم کیا کہتے ہیں جو مختلف تاثرات ہمارے پاس وہ ان کی ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے انہوں نے اسکول بنا رکھا ہے جہاں پر بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے اور ان کو نہ صرف دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں بلکہ اس میں سائنس حساب اور انگریزی جیسے مضامین بھی شامل ہیں تاکہ وہ دنیاوی لحاظ سے پیچھے نہیں رہے تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں اور ہمارا انشاء اللہ تعاون ان کے ساتھ رہے گا ڈاکٹر منصوب حسین سے دیکھے ڈائریکٹر एजुकेशन انسٹیٹیوشنشنس ڈپارٹمنٹ انہوں نے جو تعلیمی ادارے بنائے ہیں بچوں اور بچیوں کے لیے جس میں شروع سے ہی جو ہے تعلیم دی جا رہی ہے جس میں اسلامائزیشن اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور یہی عمر ہوتی ہے بچوں کی جس میں ان کی ہابیز اینڈ ہیبٹس آپ کی ڈیولپ ہوتی ہیں شروع میں ہی ان کو اگر صحیح ڈھانچے بتا دیا جائے ان کو انفراسٹرکچر بتا دیا جائے تو وہ بہت بہتر طور پہ اچھے یعنی کہ شہری اچھے مسلمان شا... آ... ثابت ہو سکتے ہیں جو روح رواں ہیں ان کو میں بہت مواعد پیش کروں گا خاص طور پہ یہ دارے جو انہوں نے بنایا ہے بچیوں اور بچوں کے لیے خاص طور پہ جو بچے حص کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آگے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جانا چاہیں وہ آگے آپ کے جا سکتے ہیں اور خاص طور پہ جب ان کی بیس اچھی ہوگی اسلامائزیشن کی چیزیں ہوں گی تو وہ زیادہ بہتر طور پہ آگے جا سکتے ہیں میرا نام بشیر احمد اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ سر میں محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوں مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے دیکھا کہ یہاں یہ انسٹیٹیوٹ جس میں انگلش کی تعلیمات ہے اور اس میں مختلف شعبہ جات جو ہے ان کا انٹروڈکشن ہم نے کرایا گیا ہے تاکہ مختلف جو ہے شعبوں میں انگلش میں بھی تعلیم دی جائے مختلف اور یہی جو ہے ایک اس دور کی تقاضا ہے کہ ہم جو ہے اپنی اسلامی ویلیوز کو اسلامی ایجوکیشن کو مختلف زبانوں میں یہ اور تأثراتے ہمارے پاس ٹائم میرے پاس چونکہ بہت کم ہے آئیے کچھ کالز لے لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد بابر عطاری ہے میں شہر پنڈی سے بات کر رہا ہوں دار المدینہ مچلس کے تراکیم میں سے ایک رکن ہوں کچھ سوال جو کہ ذمہ داران यहां سے ہمارے है کے یہاں پہ موجود ہیں تو, تو نگرانی شعرا کی بار کامیں اور بشمول نگرانی شعور جو ریلیونٹ دارالمسین مدینہ کی مینجمنٹ کو دیکھ رہے ہیں نصاب کے حوالے سے ان سے میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ سمجھنے کے لیے ذرا اچھا سنبھالیں کہ دارالمدینہ کا یونیفارم دارالمدینہ کا نصاب اور مدینہ کے حوالے سے جو ٹریننگ ہے ان تینوں کو ایک نئے سرے سے انٹروڈیوس کروانے کی ایسی کیا ضرورت کی کہ جو مروجہ مربج, طریقہ ہے اس میں نصاب یونیفارم یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ دوسرے سکولز کمپیریٹیولی بیسٹ ایک ٹرینڈ کے مطابق چلا رہے ہیں لیکن دارالمدینہ میں ایک ایک ایک ایولیوشن کے ایک طریقے سے اس کو ایوالو کیا گیا ہے یونیفارم ہے تو مدنی ملنے کے لیے امامہ شریف ہے مدنی ممی کے لیے باقاعدہ اختار ہے مدنی جبات ہے تو طریقے دو, دو معاملات ہیں ایک یونیفارم کے حوالے سے اور نصاب کے حوالے سے کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا کام کرنے کی ضرورت پڑی اور اس کو ایک نئے سرے سے انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت پڑی اس حوالے سے ہماری نمائش ہم اللہ خیر وقت السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جو کہ یہ شعبہ دعوت اسلامی کا ہے اور دعوت اسلامی کا ایک اپنا یونیفارم ہے اس لیے دارالمدینی کا وہی یونیفارم ہے جو دعوت اسلامی کا ایک اپنے اسلام بھائیوں کا ہے جب انہوں نے بڑے ہو کر سنت و بھرا حلیہ اپنانا ہے بچیوں نے بڑی ہو کر شرعی پردہ اختیار کرنا ہے گریجولی ہم انشاءاللہ ہمارے مدنی ماحول میں اپنے دارالمدینہ میں جیسے جیسے بچیوں کی عمریں بڑھتی جائیں گے ہم انشاءاللہ مدنی برقع بھی پہنیں گے جب انہوں ان کو جو بنانا ہے ہم ان کو بچپن سے ہی اس معاملے میں ٹریننگ دیتے رہیں اور جو ان کو سکھانا ہے وہ بھی دعوت اسلامی کے مزاج کے مطابق چونکہ سکھانا ہے اس لیے یہ کتابیں ہم لانے کی جی کوشش کر رہے ہیں اس کی ٹیکنیکل ریزن صاحب جو شروع میں میں ابتدائی کلام ہوا تھا اس میں میں عرض کر چکا ہوں آپ تو بیان کر دیں گے ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس لبھ بھائی میں آئیسب یہ بھی ایک عرض کرنا چاہوں گا سسٹم چنا کیسے کالس لوں گا ابھی بھی سسٹم کے ہمارے سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اسسمنٹ ہے ہماری یعنی ایگزامنیشن کی پالیسی یہ الحمد للہ ہے کوئی بھی کیمپس ہو چاہے باب المدینہ میں ہو یا گجرات میں ہو یا ضیا کوٹ میں ہو وہ پیپر سینٹرلائز سنٹرل, بنتا ہے ایسا اور انسپیکشن کا ایویلیوشن کا الحمدللہ بہت زبردست انتظام ہے فارمیٹو اسسمنٹ بھی ہے ہمارے پاس سمیٹو اسیسمنٹ بھی ہے اور یہ سارے الحمدللہ للہ کے پیمانے یہ دارالمدینہ میں رائز العمل ہے اللہ تبارہ کا تعالیٰ ہمارے دارالمدینہ کو وبارہ کا فرمائے اور ہمیں مزید اللہ اکبر اب یہ در اتنی سے سی ایک اور رکھیں رکھے ہیں تو مطلب مزید ہمارا آئی ٹی شعبہ باقی ہے ہمارا وہ دارالمدین اور مدرس الدین آن لائن کا شعبہ باقی ہے بہت سارے شعبے ہیں انشاءاللہ ہم گائیڈ لائن کر رہے ہیں ہمارے چلے کے ناظرین کو بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس طرح اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل کسی نہ ہر طرح کے مطلب سیف کر سکیں سیکیور کر سکیں محفوظ کر سکیں بہت سارے کھلنے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دارالمدینہ کو اور ترقی دینے کی توفیقہ عطا فرمائے آپ کا تعاون ہمیں چاہیے آج رات انشاءاللہ شاء اللہ دس سوا دس بجے سے یعنی مدنی احتیاط مہیم کا آغاز کر رہے ہیں جو جامع المدینہ علماء بنانے کا جو ہمارا شعبہ ہے اس کے متعلق انشاءاللہ اس کی بھی کچھ باتیں ہم بتائیں گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کی جو کالس رہ گئی ہیں بہت ساری کالس مجھے بتایا بے ہیں لیکن میں نیت کرتا ہوں کل ان کوشش کروں گا سل حبیب صلی اللہ تعالی موبائل